वॉइस ओके है वॉइस ओके है शोर आ रहा है शोर क्यों अब देखिए शोर है ठीक है ये पंखे की हवा मुझे लगता है एक सब सुरहूत के अंदर हमारी हो चुकी थी 31 आयात हो चुकी थी बल्कि 32 हो चुकी थी ٹھیک ہے آیات ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو اب آگے جو ہے اس کے اندر سے وہ رہ گیا تھا حضرت نور علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور قوم جو تھی وہ نہ مانی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمیں بہت سمجھا دیا آپ بہت زیادہ ہمارے ساتھ بحث کر چکے اب جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کرتے رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ لے آئیے پھر عذاب کو اگر آپ سچے ہیں آگے یہی ہوگا حضرت نور علیہ السلام نے پھر ان سے یہ کہا کہ اگر یہ جو عذاب وغیرہ آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے بس میں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ لے آئے تو پھر تم اسے یعنی بے بس نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں پھر تم اس کو بے بس نہیں کر سکو گے اور میری جو خیر خواہی حضم السلام فرما رہے ہیں کہ میری جو خیر خواہی ہے وہ تمہارے کام نہیں آ سکتی ٹھیک ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لی ہے یعنی تمہارے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا لوٹائے جاؤ گے تو یہ, یہ پوری کی پوری ہوا دیکھیے اب اس کو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا ان نما یاتی کم تینتیسویں آئے تھرٹی تھری والی جو ہے تھا یاتی کم یاتی کم اتا یاتی بھی تو کیا مطلب لانے کے ترجمہ آئے گا ٹھیک ہے نا لانے کا ترجمہ آئے گا تو اب دیکھیے اولا نور علیہ السلام نے کہا ان نما یاتی کم اسے تو اللہ ہی لے کر آئے گا یاتی کم یعنی یہ ہے نا اگر آئے گا انشاء اگر چاہے گا وما ان تم بیمزین اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے وما ان تم بے تم اسے بے بس نہیں کر سکتے یعنی تم اسے آج نہیں کر سکتے ہو اگر اللہ لگ چاہے تو پھر اس کو آج نہیں کر سکتے ہو تم کہو کہ ہم روک لیں گے ایسا نہیں لگتا پھر آگے वला ينفعكم ان اردت ان, ان انصح لكم ان انصح لكم اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں تو میری خیرخواہی اس, اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی ان کان الله يريد ان يغويكم جب اللہ ہی نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو وینکم نسخی نصحی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ان عرب اگر میں تمہاری خیر خواہی کا اگر میں تمہاری خیرخواہی کا ارادہ بھی کروں تو تب بھی میری خیر نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ان کان اللہ یریدو کم اگر اللہ ہی نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے وہی تمہارا پروردگار ہے وہ الحیح ہے اور تُ... اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا ترجعون جو سرف ساتھی ہیں کیا ہوگا مجھول کسی سیول کا جائے گا اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا ٹھیک ہے نا تو رجاؤن کا مطلب کیا لوٹایا جائے گا وائس اوکے ٹھیک تو یہ اتنی سی ہوگی اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں تمہاری خیر کا ارادہ بھی کروں تو اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہی کا اراد, اللہ نے اگر تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو میری نصیحتوں میں فائدہ نہیں دے گی میں پہلے بھی بار بار آپ کو سمجھاتا رہے ہی اعتراض جب اللہ ہی نے ان کا ارادہ کر لیا گمراہ کرنے کا تو پھر ان کافروں کا کیا قصور ہے ان کافروں کا کیا قصور ہے کہ اگر اللہ ہی نے ارادہ کر لیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ارادہ فرمایا کرتے ہیں جب انسان سے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ حق کو قبول کرنے کا حق قبول کرنے کا سوچتا ہی نہیں ہے کہ حق کو قبول کرنا ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ بھئی جب تم خود نہیں چاہتے انکوما ون تم لاہکاری ہوں کیا ہم تمہیں زبردستی لپیٹ دیں گے ہدایت کو تمہارے ساتھ تم خود جو ہے بھاگتے پھرتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کس سبب سے اللہ پھر کیا کر لیتے ہیں ان کے اعمال اس کا سبب ہوتے ہیں ان کی گمراہی کا اللہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بندہ اسلام کو نہیں کا یعنی یہ ہدایت پر نہیں آئے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اللہ نے اس کو لکھ دیا اس لیے قبول نہیں کیا نہیں انہوں نے ایسی حرکات کی تھی جس پر اللہ نے ان کے لیے گمراہ، گمراہی کا فیصلہ فرما لیا کہ بھئی یہ گمراہی رہے گا ٹھیک ہے یہ بات پہلے میں بڑی س... بہت زیادہ کر چکا ہوں اس لیے اس کو اب آگے دیکھیے ام یقول اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جیسا کہ مشرقین نعوذ باللہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گھڑ لیا ہے تو یہ اب آگے سے یہ بات ہونے لگی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ یہ جو آپ کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ جو یہ جرم ہے تو اس کا وبال میرے اوپر ہی ہوگا ٹھیک ہے اور جو تم لوگ مجرم ہو جو تم لوگ جرم کیا کرتے ہو میں اس سے بری میں اس سے بری ہوں جو تم جس طرح کہ تم امال کیا کرتے ہیں دیکھیے اب ذرا اس کو ام یکلو نا بھلا کیا یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں افطاراہ افطرا تھا نا تو پھر ام یکلو نخترا ہو گیا میں حمزہ وسلی کی بتاتا رہتا ہوں آپ کو حمزہ وصلی ام یق ام یقولو نختراہ بھلا کیا یہ عرب عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی سلام نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے कुل. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ انفترئی تو اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا فالیہ اجرامی یا اجرامی تو میرے جرم کا وبال مجھ ہی پر ہوگا مجھ پر ہی ہوگا اجرامی میرے جرم کا یعنی میرا جرم وہ میرے اوپر ہی ہوگا یعنی اس کا وبال وا بری ام مما اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں جو جرم تم کر رہے ہو مما تجرمون جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں تم اپنے جو کچھ کرو گے تم خود کر رہے ہو اپنے اختیار سے کر رہے ہو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری یہ ایک پورا کا پورا وہ بتا دیا گیا ٹھیک ہے اب دیکھیے اب وہی قصہ آگے آ رہا ہے اگلی جو ساری جو رکو ہے اس کو سمجھیے حضرت نول علیہ السلام نے سمجھایا قوم کو قوم نہ مانی حضرت ن علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے کشتی بنائیے تاکہ اس کے اندر لوگوں کو بٹھا کے آپ لے جائیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں مختلف اقوال آتے ہیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ایک قول آتا ہے اسی افراد کا بھی آتا ہے اسی افراد مسلمان ہوئے ٹھیک ہے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے ساتھ اسی افراد مسلمان ہوئے ٹوٹل تو یہ کرتے رہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا پھر اور اللہ تعالیٰ نے خود حضرت علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب جتنے لوگوں نے اسلام لانا تھا یعنی جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے ہیں باقی اب باقی جو لوگ ہوں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ نہیں لائیں گے ٹھیک ہے جب وہ انہوں نے ایمان نہیں لانا تو اب ان پہ عذاب آنا ہے ان پہ جو عذاب آنا ہے تو آپ نے نکلنا ہے تو آپ لوگ ایک کشتی بنائیے کشتی بنا کے پھر اس کے بعد آپ کیا ہو جائیں اس کے اندر نکل جائیے گا وہ کب نکلیے گا جس وقت جو پانی جو ہے خوب وہ ہوگا اور تنور تنور کی بات میں کروں گا کہ جیسے کہ ہوتا ہے تنور روٹیاں پکانے والا تنور یہ بھی مراد ہے تنور کے مختلف اقوال کیے گئے ہیں کہ تنور سے کیا مراد ہے کوئی بھی تنور مطلب روٹیاں پکانے والا تنور یا یہ اس سے مراد ہے کہ زمین سے پانی نکلنے لگے یا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت حو علیہ السلام سے ایک تندور چلا آ رہا تھا جو حضرت نور علیہ السلام تک پہنچا تھا تو ایک خاص تندور مراد تھا کہ جب اس سے پانی نکلنے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ اب عذاب آنے والا ہے آپ کشتی میں بیٹھ جائیے گا مسلمانوں کو یا اسلام، ایمان،, ایمان والوں کو لے کر تو پھر ہمارا کیا عذاب آ جائے گا اور سارا کا سارا دنیا جو ہے وہ پانی کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک وہ ہے کہ کیا عذاب ساری دنیا پر آیا تھا یا عذاب سے چند اس لوگوں کے لیے آیا تھا تو اکثر کا قول یہی ہے کہ ساری دنیا اس عذاب کے تحت آئی تھی یعنی اس پوری دنیا کے اندر سیلاب آ گیا تھا اور ساری دنیا ختم ہو گئی تھی صرف چند لوگ جو بچے تھے وہی انہیں کی آگے اولاد چلی تھے ٹھیک ہے یہ ایک وہ پورا کا پورا اور حضرت نور اسلام کو یہ حکم اللہ تعالی نے دیا تھا کہ آپ ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھتے جائیے گا ایک ایک جوڑا یعنی دو دو کے جوڑے سوار کر لیجیے مطلب جتنے بھی جانور ہیں جتنی چیزیں ان سب کے اندر کیا کر لیجئے جوڑا جوڑا جو ہے نا ٹھیک ہے یعنی ایک ایک جوڑا پورا یعنی کیا مطلب مذکر بھی رکھیے اور مونس بھی رکھیے تاکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے وہ آگے نسل چلانی تھی ہر چیز کا جانور بھی پرندے بھی خونخوار یعنی درندے بھی ہر چیز جو ہے ان کے ایک ایک جوڑا آپ رکھیجئے یہ آگے بتایا جائے گا حکم دیکھیے آ جائے گا اور یہ پورا آپ ذرا دیکھ کو ذرا پھر اس میں اوہیا اوہیا وہی کی گئی یہ بھی مجھول کا سیگا ہے ٹھیک ہے مجھول کا سیگا ہے فلاںس فلاں ٹھیک ہے وہ اس سے کیا مراد ہے فلاں تب تائس یعنی آپ صدمہ نہ کرنا سدما نہ کرنا باس کہتے ہیں نا نہ امید ہونا باسوم ٹھیک ہے کا بھی لفظ پیچھے آیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا مراد ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ آپ نہ امید نہ ہو جائیے ٹھیک ہے نا آپ نہ امید صدمہ نہ اب دیکھیے و او حیا اور و اوحلہ نور اور وحی کی گئی اور یعنی وہی کی گئی حضرت نو علیہ السلام کی طرح ان نہ انہ لیں یو مینا مین کمیکا ان کی بے شک لیں یو مینا مین کو نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے اللہ من قدآمہ مگر جو ابھی تک جو لوگ اب جو اب تک ایمان لا چکے ہیں بس اس کے بعد اور کو ایمان نہیں لائیں گے فلا تب تیما کانو یا فلون لہٰذا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو بیمار قانو یا فلون جو یہ صدمہ یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں تم اس پر صدمہ نہ کرو بس جو یہ کرتے مذاق اڑایا کرتے تھے نا گزرتے تھے کہتے تھے یہ دیکھو اس کا دماغ یعنی ایسے نوز ملے, اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ جو ہے کس جگہ کے اوپر بیٹھے کشتی بنا رہا ہے یہاں پہ پانی کہاں سے آ گیا شہرہ کے اندر کہاں سے پانی آ گیا تو کشتی تو وہاں پہ چلتی ہے چلو سمندر ہو دریا ہو ایسی جگہوں پر کشتی چلتی ہے تو اس جگہ کے اوپر تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس قسم کی عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے تھے تو پھر حضرت نو علیہ السلام یعنی کہا گیا کہ بھی دیکھو تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اس قسم کی تو اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے گزرتے ہوئے جان بوجھ کے ان کو تنگ کرنا ٹھیک ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرمارے وسن الفلکا بی آ یونینا بی آ الفلکا اور ہماری نگرانی میں ہماری نگرانی میں بی سے ویسے تو آنکھیں مراد نا یہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہ فرما رہے ہیں ہماری نگرانی میں وہینا اور ہماری وہی کی مدد سے وسن الفلکا تو ترجمہ اس طرح ہے اور تم کشتی بناؤ وسنا الفل کا تم کشتی بناؤ بیا ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کی مدد سے ٹھیک ہے ولاخاطین غلام ولاب تو خاطب نی فل لذینہ ظلم لذین اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ان نہ یہ اب غرق ہو کر رہیں گے حضرت نلیہ السلام کو اللہ نے خود کہہ دیا تھا کہ اب آپ نے ان کے بارے میں کوئی دعا نہیں کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ بچا لیجیے ان کو بس یہ ظالم لوگ ہیں اب ہم ان کو تباہ کریں گے اب ہم ان کو تباہ کریں گے اس لیے آپ یہ ایسا کام نہ کیجئے گا کہ ان کے بارے میں ظالموں کے بارے میں ہم سب اس بارے میں دعا نہ کیجئے گا کیونکہ بڑی تبلیغ کی تھی نہایت درد مندی کے ساتھ تبلیغ فرماتے رہے سخت اذیتیں دیتے تھے پھر بھی وہ, وہ کرتے تھے ظہری بات ہے ہر نبی کو اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہ مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ٹھیک ہے تو یہ تقریبا کہا جاتا ہے کہ تین منزلہ جہاز تھا یہ تین منزلہ جہاز جو تیار کیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کشتی سازی کی سنت سب سے پہلے حضرت نول علیہ السلام نے شروع کی ہے کشتی سازی یعنی کشتی بنانے کی سنت جو ہے حضرت نول علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اب دیکھیے گا ذرا آگے آتے تھے یس نل کا چنانچے وہ کشتی بنانے لگے چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے وہ کلا مرح ملا من کو مہی سخی رومن ہو اور جب بھی مرا علیہ ملا امین کوم جب بھی ان کے قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے سخیر اومین ہو تو ان کا مذاق اڑاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یہی مزاق بتایا نا آپ کو کہ دور دور پانی کا نام نشان نہیں ہے مذاق اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اب حضرت نور اسلام کے آگے دیکھیے گا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کالا تو السلام نے کہا ان تسخرو منا تو انسخرو من اگر تم ہم پر ہنستے ہو ان تسخر منا تو انسخر و من تو جیسے تم ہنس رہے ہو نا اس طرح ہم بھی تم پر ہنستے یعنی ہستے ہیں ٹھیک ہے نا خرون جیسے تم ہنس رہے ہو نا ایسے ہی ہم بھی تم پر ہنستے ہیں یعنی کیا مطلب کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے ہم بھی تم پر ہنسیں گے جس وقت عذاب آئے گا یا ہم دل ہی دل میں ہنس رہے ہیں کہ اب عذاب آنے والا ہے اور ان کو دیکھو کوئی پرواہ نہیں ہے حضرت منہ کو تو پتا چل چکا تھا کہ بھائی عذاب آنے والا ہے تو تم جیسے ہمارے ہمارے اوپر ہنس رہے ہو تو ہم بھی تم پر ہستے ہیں قالا حضور نے کہا ان تسخروا منا کہ اگر جیسا کہ تم ہم پر ہنستے ہو ٹھیک ہے ان تسخروا منہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو ٹھیک ہے فانا نسخر منكم كما تسخرون تو اگر تم اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں فستعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا مئاتیہ عذاب مئاتیہ عذاب یخزیہ فسوفا تعلوم عنقریب تمہیں پتا چل جائے گا کس پرتی ہے کہ کس پر آ رہا ہے عذابن یوخی کون سا جو رسوا کر کرنے والا عذاب کس پر آ رہا ہے, ہے عذابن ایسا عذاب جو کہ کیا ہے یوخی جو کہ رسوا رکھ کر کے رکھ دے گا اب وہ ساتھی جو سرف نہا والے ساتھی جن کو جو پہلے پڑھ چکے ہیں نکرہ کے بعد نکرہ کے بعد فیل آ جائے بتایا تھا آپ کو کیا بنتے ہیں موسوف صفت بتایا تھا نا نکرہ کے بعد کیا آ جائے فیل آ جائے کیا بنتے ہیں موسوف صفت بنا کرتے ہیں بتایا تھا نا اب یہ دیکھ لیجیے عذاب عزاب عذاب آ گیا نا پھر اس کے بعد کیا آیا فیل آیا ایسا ترجمہ میں کیا کیا میں نے کہا فتح ترجمہ دوبارہ کروں کالا ان تسکرا فن ایکس, ایکسپلین کر لیجیے ٹھیک ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں اتحقا, دوبارہ کرتا ہوں ٹھیک ہے فتح نمونہ ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا میں یہ آتی ہے عذابلم کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا وہ یہ عذابلم مقیم وہ یہ عذاب مقیم اور کس پر وہ کہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا ٹھیک ہے وہ یہ کس پر آ رہا ہے کس پر آ رہا ہے عذاب مقیم مقیم کا مطلب ہے قائم نہ ٹلنے والا کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا یا کس پر وہ عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا یہ سمجھ آ گیا اب دوبارہ سمجھے گا وکل لما مرا علیہ ملا امن قومی ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اس کو دوبارہ بتا دیجیے وک الما مرا قومی ہی جب بھی ان کے قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے ساخیر مین ہو تو ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ کہتے تھے نا یہ دیکھو کہ بھائی ادھر کس جگہ کے اوپر کشتی بنا رہا ہے اچھا اب اسے نیا کام شروع کر دیا یہ اب بڑھئی بن گیا ہے بڑھئی ہوتے نا جو کارپینٹر جو کہ وہ بناتے ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں تو, تو کہتے ہیں اب یہ دیکھو پہلے لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا اب آج کل اسے نیا کام شروع کر دیا ہے بڑھئی کا کام کرنا شروع کر دیا تو ایسے ایسے مذاق اڑایا کرتے تھے اب ہوا یہ کہ حضرت نلیہ السلام نے کیا کہا انس نسخ... اچھا آن جی کوالا ان تسکر و منا ان تسکرو منا اگر تم ہم پر ہنستے ہو ان تسکر و منا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ان نہو من کم کما تسخر تو جیسے تم ہنس رہے ہو نا کما تسخرون جیسے تم ہنس رہے ہو ان نہو مین کم اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں سمجھ رہے ہیں کما تس خرون جیسے تم ہنس رہے ہو نا ایسے ہی ہم بھی تم پر ہنستے ہیں کیا مطلب کہ ایک تو یہ کہ اب ہمیں تو مجھے تو پتا ہے کہ بھئی عذاب آنے والا ہے عذاب آ چکا ہے ٹھیک ہے عذاب سر پر آ ہے اور ان کو دیکھو یہ ابھی تک بدماشوں میں لگے ہوئے اپنے ابھی تک اپنی بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ جیسے ہوتا ہے نا ایک آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو اور اس کو لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے پاگل ہے پاگل ہے اس طرح کی باتیں تو وہ دلی دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں تو ہنسا کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ, بھی یہ بھی اصل تو پاگل یہ لوگ ہیں ایسے ہی حضرت نور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ عذاب تو سر پر آیا ہوا ہے یہ ابھی ہم پر ہنس رہے ہیں تو ہم بھی ان پر ہنستے ہیں یعنی دلی دل میں کیا رہے ہنس رہے تھے ایک کال تو یہ یا یہ کہ جیسے کہ تم ہنس رہے ہو ہم پر تو جس دن عذاب آئے گا نا تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے کہ دیکھ لو کہ تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا نا تو جب تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا تو دیکھ لو اب کیا ہوا تمہارے ساتھ اب تمہارے ساتھ کیا ہوا تو تم لوگ جو گر رہے ہو مزاق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ مزاق کا کہ بھئی وہ بڑا مزاق آ گیا ایسے وہ نہیں تھا وہ یہی تھا کہ اسی چیز کے دیکھو کہ یہ ہمارے اوپر کیا کر رہے تھے کل کو کس طریقے سے ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آج خود کیسے پھنس گئے کی ہیں آج کیسے پھنس گئے ہیں؟ یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کہتے ہیں دیکھو تمہارے اپنے اعمال نے تمہیں پھنسا دیا جیسا کہ آج کا لوگ مدارس والوں کو مولویوں کے لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں داڑی والوں کا پردے والی عورتوں کا مزاق اڑایا کرتے ہیں کہ یہ جی گزرتی ہیں تو وہ آوازیں کستے ہیں تو یہ چیز ہے انس کرو من کم کما تس کروں کہ تم ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہو ہم تو تمہیں کوئی نہیں ہم تو تمہیں سمجھاتے ہیں کہ آ جاؤ ابھی کی طرف آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کی طرف تم لوگ کوئی نہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو پانچے اوپر چڑھ رہے ہیں پانی لگانے کے لیے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ہاں اس قسم کے مزاق بنائے جاتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہوں گی کل کو پتہ چل جائے گا جس وقت آنکھیں کھلیں گی قبر میں جا کے اصل تو آنکھیں کبر میں کھلنی ہے وہاں پر پتا چلے گا کہ انسان کیا کر کے آیا اس لیے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے یہاں پر یہ حضرت علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس سے ایک وہ چل رہا ہے کہ لوگ دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ مذاق اڑائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے لیکن پریشان نہیں ہونا اپنے کام میں لگے رہنا متاثر نہیں ہونا دنیا سے اپنے کام میں لگے رہیے ہمت کرتے رہیے چلتے جائیے جس وقت آگے چل کے ہوگا دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اب سمجھ آ گئی بات یہ نہیں سمجھ آئی اچھا آگے دیکھیے ذرا اب وہ ہوا یہ کہ اب عذاب کی وہ اب وہی والی بات کہ عذاب آیا اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ دیکھو جب تندور میں سے نکلنے لگے نا پانی نکلنے لگے تو سمجھ جانا کہ اب عذاب کی نشانی شروع ہو گئی ہے تندور تندور کا میں نے آپ کو بتا دیا ایک کال یہ ہے کہ حضرت حبا علیہ السلام سے وہ تندور چلا آ رہا تھا حضرت نو علیہ السلام تک خاص تندور مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی بھی تندور جو ہے کوئی بھی تندور ہو سکتا ہے یا اس سے یہ مراد ہے کہ زمین سے پانی نکلنے لگے زمین سے جس وقت پانی نکلنے لگے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے آپ سمجھ جائیے گا کہ اب کیا ہے کہ اب نکلنا ہے اب عذاب کا وقت آ چکا ہے تو سب لوگوں کو لے کر آپ فوراً نکل جائیے گا تو اب یہ دیکھیے یہ اب اللہ تعالیٰ وہ پورا قصے کو ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کے جا امرونا ایزا جا امرونا جب ہمارا حکم آ گیا جب ہمارا حکم آ گیا وفارت تنور وفارت تنور اور تنور ابل پڑا وفارت تنور اور تنور ابل پڑا ٹھیک ہے نا سطح زمین مراد بھی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو سارے وہ بتاتی ہے چولہے مراد ہو سکتے ہیں جہاں سے وہ بنتے لکڑی یعنی جہاں پہ آپ روٹیاں وغیرہ پکانے کے لیے تندور جوتے ہیں تو یہ پوری کی پوری ہوتی ہے کل نہ تو ہم نے نو سے کہا یعنی اح ہے نا مل تھا اصل میں کل نہ ملا دیں گے تو کل نہ مل من مینکل اس نئی من مین کلین زو نے تو ہم نے نو سے کہا اس کشتی کے اندر احمل فیہا اس کشتی میں ٹھیک ہے اہ یعنی اٹھا لو رکھ لو رکھ لو من کل زوجین جین یعنی ہر ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے ٹھیک ہے ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے یعنی کیا مطلب ایک ایک جوڑا ہی مراد ہے ٹھیک ہے نا ایک ایک جوڑا یعنی مذکر اور مونس مذکر اور مونس یہ مراد ہے منکلن ہر ایک جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے رکھ لو وہ لہل کا اور تمہارے گھر والوں میں سے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ من سبا کا علیہ کول اب تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے اللہ من سبا کا کہ جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے ومن آ ومن آ منا ٹھیک ہے یعنی کہ یعنی ومن آ اور ایمان والوں کو اور ایمان والوں کو وما آ منا ماہ کلیل ٹھیک ہے اور جتنے لوگ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وما آ من نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اللہ کلیل مگر تھوڑے سے ہی تو پتا کر دیا ترجمہ یوں کر دیا کہ تھوڑے سے ہی ان کے ساتھ ایندھے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا نور اور تنور ابل پڑا کل نہ تو ہم نے نو سے کہا کہ اس کشتی میں بتاتا ہوں صاحب کا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا بتا دوں گا ابھی بتاؤں گا میں ترجمہ آپ کو پہلے کرا رہا ہوں پھر اس کی میں وہ بتاتا ہوں کہ تم اس کشتی میں سوار کر لو یعنی ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے کا اور تمہارے گھر والوں میں سے اللہ منصبہ کا منصبہ کا علی کول جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے بارے میں کہا جا چکا تھا کہ آپ کے گھر والوں میں سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بیٹا تھا نا بیٹا ٹھیک ہے کینان جس کا لکب تھا کینان بیٹا تھا ابھی ذکر آئے گا کینان لکب تھا اس کا اس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی تو گھر والے جو تھے ان کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ تو ایمان لے آئے باقی ایمان نہیں لائیں گے تو منسابق جن کے بارے میں کہہ دیا جا چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا بات سمجھ آ رہی ہے اور ٹھیک ہے اور باقی گھر والوں کو بھی گھر والوں کو بھی ان کو بھی چور لو وما آ منا ملیل اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ٹھیک ہے اب دیکھیے گا وہ اہل کا اللہ منصبہ کا لیل کو ہو گیا حضرت نو علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا ان کا بیٹا تھا جس جس جس کا کو لقب تھا کنان لقب تھا کینان یہ بھی نہیں مانا اس کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے تو اب کیا ہوا کہ وہ نہیں مانا اسے کہا میں نہیں مانوں گا حضرت نُ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اہل جو ہیں اہل تو یہ جو احل یہ بھی تو میرے احل میں سے ہے تو اس یہ کیوں وہ ہے اللہ تعالی نے فرمانے کے دیکھو یہ تمہارے احل میں سے نہیں ہے یہ تمہارے میں سے نہیں ہے کیونکہ تمہارے احل تو کون لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں جو تمہارے گھر, گھر والوں میں سے جو ایمان لایا ہے وہ اصل میں تمہارے احل ہیں اور جو تمہارے گھر والوں میں سے ایمان نہیں لائے وہ تمہارے احل ہیں ہی نہیں ہے تو بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا اور بیوی بی بھی ایمان نہیں لائی دونوں غرق ہوئے دونوں غرق ہوئے تو یہ اس لیے آ رہا ہے اللہ منصابہ کا علیہ کہ جن کے بارے میں پہلے آپ کو کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے نا اللہ چھوڑ دینا ان کو منصابہ کا علیہ کہ جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا وہ ایمان نہیں لیں گے ومن من عام منع اور رکھ لو کہ ان کو ایمان والوں کو بھی تو گویا کے حکم تھا کہ جانوروں میں سے دو دو کا یعنی ایک ایک جوڑا رکھ لینا اور اپنے گھر والوں کو رکھ لینا ٹھیک ہے کن گھر والوں کو رکھ لینا جن کے بارے میں یعنی جو پہلے ایمان لا چکے ہیں اور جن کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو نی بٹھانا اور ایمان والوں کو یہ کام تم نے کشتی میں اتنے لوگوں کو سوار کرنا ہے انہوں نے یہی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما آ من آ کلیل صرف کیا ہوا صرف تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے تھے وقالر کالر بسم اللہ مجرہ مرسا ٹھیک ہے وہ اب کیا ہوا کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کیا کہا وکال حضرت نور علیہ السلام نے ان سب سے کہا ٹھیک ہے نا ار کبو اصل میں تھا نا ارکبو تھا تو وکالر کبو تو کہا ارکبو سوار ہو جاؤ پی اس کشتی میں ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ مج یہ مج رے یہ یہاں پہ آتا ہے نا ٹھیک ہے مج بسم اللہ مجرحہ اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے مجرحا اس کا چلنا اس کا چلنا بھی اللہ کے س... سے ہے وہ مرسا اور لنگر ڈالنا بھی لنگر جب ڈالا جاتا ہے تو رکتی ہے نا کشتی جب کسی کو رک جاتا ہے اس کا لنگر ڈالنا بھی کیا ہے اللہ ہی کے ساتھ ہے ان نربی لغفور رحیم یقین رکھو میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے میرا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ ہوگی اب کل انشاءاللہ ہوگا قصہ کل تو خیر محمد نہیں ہوگا پیر کو انشاءاللہ اللہ ہوگا کہ حضرت علیہ السلام اپنے بیٹے سے خطاب کریں گے کہ اے میرے بیٹے آ ٹھیک ہے تو اس میں آ جا بیٹے کہے گا نہیں نہیں میں نے نہیں بیٹھنا اس کے اندر میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اونچا تو کتنا سیلاب آئے گا تھوڑا سا ہی آئے گا میں بچ جاؤں گا تو حضرت نول علام यही वो फिर देखो आज के दिन कोई नहीं बच सकता ठीक है फिर वो होगा सारा किसा चलेगा ये आगे पूरा का पूरा ठीक है जी आज मेरे ख्याल में इतने गए थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो रही है वैसे इनशाला इसको तेज करेंगे अब अब आ जाइए सर्फ वाले साथी सर्फ वाले साथी किधर हैं तेज